و نمبر ایک سو بارہ باریک کائناتا ہے تو جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے مشرقی مرکہ کو مخاطب کر کے مالک بیان تو کہتے ہیں کہ جس طریقے پہ ہم نے اپنے بات کو پایا تھا وہی ہمارے کی کافی بلا اگر ان کے بات زیادہ نہ پہنچے اور کچھ نہ جانتے ہو اور جدھر پر ابھی بھی کیا ہے اسی کی پوی کریں گے کائنات ایک جامع مقلق کی بات بیان کی ہے جو آنکھیں بند کر کے منوہن اپنے باپ دادا کے راستے پہ چل رہا ہے جدھر دنیا میں ہونے والے جرائم برائیاں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے باپ دادا نے کیا کیا ہے اس پہ وہ عمل پہ رہا ہے جس کے مقابلے میں ہاں ایمان لے ہے اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ کو بائبل فہار کو کتابیں لگے اپنے جسموں کی حفاظت کرو اپنے جانوں کی حفاظت کرو لا ضدور ہو تم نے زندہ ہو چونکہ تم نے ہدایت حاصل کر لی لہذا اب کوئی شخص کوئی براہ آدمی تمہیں بگاڑ نہیں سکتا تمہیں راستے سے ہٹا نہیں سکتا جمعیت پر ہو جب جمع تم تم کا الگ یاد رکھو کہ تم سب کو جو قرآن کو مانتا ہے وہ بھی جو سورے کو سپور کو مانتا ہے وہ بھی اور جو نہیں مانتا وہ بھی سب کے سب اللہ کے سامنے ہوتے ہیں جبینا دوں اور وہ دن آئے گا کہ جب تمہارے عملوں کا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا آپ کے سامنے ایک صحابی رسول کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور موجود ہیں ممبر پہ ہیں ممبر خود پر تلاوٹ کرتے ہیں ہم تو تنہا بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسی سرحم معاہدہ کی آیا نمبر ایک سو پانچ کی تلاوت جو ہے یا پڑھنے کے بعد وہ اپنے صحابہ کو متاثب کرتے نبی کریم صاحب کے صحابہ کو متاثب کرتے اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ اس آیت کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھ لے اس بات سے کوئی یہ مطلب نہ نکال لے کہ ایمان لانے کے بعد اب کوئی مشرق کوئی مزدین کوئی کافر نقصان نہیں پہنچا سکتا یاد رکھو ایمان لانے کے بعد تمہاری جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تم انہیں بخارو اللہ کے راستے کی طرف قرآن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی طرف اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم انہیں اللہ کے راستے کی طرف لے کر آؤ وہ کام جو اللہ کے رسول نے کیا تھا اسے مکمل کیا اب اس کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری شروع ہے آج آپ یہ دیکھ لیجیے کہ دنیا میں کسی بھی خطہ سے زمین کے اندر آپ قدم رکھیں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے اندر طرح طرح کی سرافت کو جرائیاں پائی جاتی کسی ایک مسلمان فرقے کا حال اٹھا کے دیکھ چاہے وہ, دیوبتی, وہ برے بھی حضی, جی ہو بے بتی ہو ہم بھی ہو شام کی شادی ہوشیا ہوسی ہو یا کچھ اور ہو یا اپنے آپ کو نقش بندی کہتا ہو ہر ایک یا دین کے اندر دین کے, دین کے علاوہ ساری چیزیں موجود کسی نے رسائد کے اوپر زور دیا ہوا ہے کسی نے اس اقل کے نظام پہ زور دیا ہوا ہے اور کسی نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ نبی عالم کرویب ہے مختار ان کے سے دعائیں مانگنی چاہیے کسی نے اس بات پہ زور دیا ہوا ہے کہ صلاح اسلام پڑھنا ضروری ہے ہر ایک نے اپنی ایک ڈیڑھ ایٹ کی مسجد الگ کی میں نے ڈیڑھ ایٹ کی مسجد سنجم کہا کیونکہ مسجد تو ایک ہی ہوتی ہے اور اللہ کا گھر ہوتا ہے ہر شخص نے اپنی ایک دیوار کھڑی کر دی قرآن کو چھوڑ دیا ہے اسلام کے راستے کو چھوڑ دیا ہے اب یہ ممکن کا کام ہے اور وہ کام ان کی ذمہ داری کس طرح سے ہے وہ مالک بیان کرتا ہے اور اس میں ایک چیز وہ یاد رکھیے بھولے گا نہیں کہ وہ آپ کے اللہ کے یہ مشرقین بھی ہوں گے اور جن لوگوں اس کے ذریعے سے آپ تک دعوت پہنچی وہ بھی ہوں یعنی انا کسی طور پر ایک سو نو میں مالک بیان کرتا ہے اللہ وہ دن یا تمام روپیہ کو تمام جمع کر دیں گے عجیب کلو ایک لاکھ چوبیس ہزار روپیہ کو جمع کر اور پھر اسے ہم پوچھیں گے تو تمام روپیہ جمع کرنے کے بعد ایک ہی بات پوچھی جائے گی کیا تم نے اللہ کے تین کا نام پورا لیا؟ کیا تم نے ان کے پاس پہنچائی تھی اور جب تم نے بات پہنچائی تھی تو انہوں نے تمہاری بات پہنچنے کے بعد اسے اختیار کیا تھا اب دیکھیے تمام امپیاں ایک جواب دے رہے ہیں جواب آتا ہے کالون جمع کرتی رہے کالو آپ جانتے ہیں جب دو یا دو سے زائد افراد بات کرتے ہیں ایک ساتھ بولتے ہیں تو کالو بولا جاتا ہے ورنہ کالا بولا جاتا ہے یہاں اس کا مطلب تمام امپیاں ایک آباد ہو کے بولیں گے اس طرح سے بچے صبح کی اسمبلی میں ایک ساتھ لبے آتی دو آواز میں تمنا میری پڑتے ایک آواز کے ساتھ سب کی آواز نکلے گی لائٹ نہ لڑا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بعد انہوں نے کیا کیا خرافات اختیار کی ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کون کون سی جدات اختیار کی ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے قرآن کے کیسے کیسے ٹکڑے بخیر کیے ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے شاعری اللہ کی کس کس طرح کوشش کی ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ہماری کمروں میں کیا کیا چادریں چڑھائی کی. ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے اجمیر میں بیٹھ کے کی کیا چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ اپنا شاہ بازی کے دربار سے کیا کیا وہاں اسی کروڑ کا کمپلینٹ کیوں بنا ہے ہمیں چیزوں کا نہیں پتا یہ مالک ہم اس سے بری ذمہ ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہمارا کام کرے یاد رکھیے جملہ کوئی ہے جو پرشتوں نے کہا تھا اللہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں آدم کو بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں میں نے ایک انسان بنانے کا فیصلہ کیا جب اس میں اپنی روح تھوم تو تم سب پر لازم ہے کہ اس کو سجا کر اس موقع پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے مالک کیا رقین پہ جا کے خرچ تو خو کرے گا تو ایسی مخلوق کیوں بنائی مالک کہتا ہے کہ میں ان سے زیادہ جانتا ہوں یہ جو چیزیں تمہارے سامنے رکھی طرح ہیں دیکھو ان کے نام تو بتا چیزیں ان کے سامنے ہیں دیکھ رہے ہیں نہیں بول پاتے اور یہی جواب دیتے ہیں لا لا یہ مالک ہمیں نہیں پتا ہم نہیں کیا چل جب تک کہ تو ہمیں نہ بتایا کہ اس کا نام کیا ہے اور پھر اس کے بعد ایک تمام املیاں کا عقیدہ قرآن کا مالک بیان کرتا ہے انڈیا کا انکل علام المیوب یہ مالک تو تو ہر چیز کا غیب کا علم جاننے والا ہے ایک چوٹی کے پیٹ میں کیا ہے اس کو بھی تو جانتا ہے ایک خاک کا ذرہ ہے اس کو بھی تو جانتا ہے زمین اور آسمان کی ہر چیز سے سواقت ہے تو تو اللہ الروب ہے اب دیکھیے کہ انبیاء کا سیتا آپ کے سامنے آ گیا اللہ الحمد کی بات امبیا رو گیا حشر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے اور آج کے ایک نام سے ہاتھ مسلمان کا کتا اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اختیار کو قدرت کو اللہ تعالیٰ کی قدرتی کامنا کو نلکارتا ہے اور قرآن میں پڑھتا بھی ہے اللہ لا الاَ اللہ اللہ ہُوا اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ البی سرحد سے ہے یہ لاہور والا جس کا نام ابھی ہے اس کو بھی رکھتا ہے اور وفراد میں جو ہے جس کا نام عبد ال ہے اسے ہوسل اعظم بھی بناتا ہے اور اس کے نام کی نظر نیاز بھی کرتا ہے اور اس بات کا عقیدت رکھتا ہے کہ یہ ہمارے حالات سے واقف ہے اگر ہم کوئی ایسی بات کریں گے اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے جو ناگوار ہو تو ان کی فقیت پہ ناگوار گزرے گا یہ شاید اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش نہیں کرے گا سورج یون اللہ تعالیٰ آئے پہ بیان کرتا ہے ان کا عقیدہ ہے یہ کہتے ہیں ہاؤ شفا یہ تمام مردوں کے متعلق ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شاید ہمارے پاس اللہ کی سفارش ہے. اور آیت کل کرسی مالک بیان کرتا ہے اللہ بس کون ہے جو اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے کسی ایک چھپ کا ہم کو بتائیں کہ جو اللہ کے دربار میں کھڑا ہو بات کر سکے روک حشر ہے تمام لوگ جمع ہیں اس پہ مسلمان بھی ہیں اس پہ بھی ہے اس میں ہندو بھی ہیں اس میں یہودی بھی ہیں اس میں کاجیاری بھی ہیں شیعہ بھی ہیں سکھ بھی ہیں پوری دنیا کے لوگ جب آئے جس نے زمین پہ ساتھ لیا وہ موجود ہے اور سب کے گروہ الگ الگ ہو گئے وہ جو اللہ کو پکارتا تھا ان کو الگ کر دیا گیا وہ جو کسی پتھر کو پکارتا تھا زمین میں پڑے ہوئے پتھر کو پکارتا تھا یا زمین پہ لیٹے ہوئے پتھر کو پکارتا تھا ان کو الگ کر دیا گیا ہے یہودوں میں کو الگ کر دیا گیا انجیر مکھاتے تھے وہ ان کو الگ کر دیا گیا جو آتے تھے ان کو الگ کر دیا گیا سارے گروہ الگ ہو گئے اور وہ جو پتھر کے پجاری تھے بیٹے ہوئے یا کھڑے ہوئے پتھر کے پجاری تھے ان کو بالوں کی پیشانی سے پکڑ کے دھند میں دھکیل دیا گیا صرف بچے کے سائن سلم اور ان میں جو بولو ان سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا کیا جائے گا تم کس کی بادت کرتے تھے تو اس وقت یہودی سچ بولے گا حالانکہ سب سے بڑا جھوٹا ہے یہودی اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی بھی تھے اور یہ ہمارا عقیدت تھا میں آپ کو حضی بیان کرتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدت ہے کہ ازیرام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ اسی طرح سے عیسائیوں سے سوال ہوگا اسی طرح سے مسلمانوں سے سوال ہوگا اور نبی کے سامنے جب ان مسلمانوں کو لایا جائے گا اور ان کے پیشانی کے بالوں کو دیکھا جائے گا تو بڑے بڑے ٹیچے ہوں گے نماز کے اور اس کے بعد ان سے جب پوچھا جائے گا تو ان کے بھی یہی جواب ہوں گے کہ یہ پیر و فقیر ان کے ماننے والے تھے ان کو وہ کہا تھے ان کو وسیع بناتے تھے ان کو حاجت روا بنایا ہوا تھا ان کے لیے بھی اللہ کے رسول کہیں گے کہ انہیں دور کرو میرے اور کس طرح کے انسان کے مسائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا ہے کیسا وقت آ جائے گا اس انسان کے اوپر بغیر رہن سکے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ رکھتا ہوں اور یہ بات ایسی ہے کہ جس سے بیان کرنے کے بعد روم کے کھڑے جاتے ہیں یہ زمین پہ چلنے والے انسان جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں ہیں کہ انسان ٹانپ کے رہ جاتا ہے کہ کیا یہ مسلمان ہیں جن کے باپ دادا مسلمان تھے یہ پیدائشی مسلمان ہیں جن کو اس بات کا نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی اصلوں کی ریائی کیا ہے اس کے شاعر اللہ کی ریائی ریائی اثرت کیا ہے کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اچھی طرح سے آپ القرآن میں پتا ہے کہ قومی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پونچکی پہلا کی اور وہ نو گروہوں کو ایک طرف کیا تھا ایک روکی کو ایک طرف کیا تھا آپ جانتے ہیں اس بات اور یہ رکھا تھا کہ ایک دن وہ اونٹی پانی پیے گی اور باقی روز تم سب لوگ پانی پیئیں گے اگر یہ مسلی پانی پیے تو کوئی دوسرا وبیلے والا پانی نہیں پیے گا یہ اگریمنٹ ہونے کے بعد سلسلہ چلتا رہا ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس دن یہ اونلی پانی پیتی ہے ہم لوگ جو ہیں ان کنو کو نہیں ہاتھ لگا سکتے ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم کاٹ دیں گے اور پھر وہ لوگ لوگ اس زمانے کے دو ستارے اکٹھا جی ہوئے فیصلہ کیا گیا اور ان کے اندر جو منا تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کاٹ لی جائے اور دل اس الحال کو قتل کر دیا گیا مار دیا گیا اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نا قطل یہ نا،, نا کیا نشانی تھی اس کے بعد قومے ہاتھ کے, کے ساتھ کیا ہوا قوم ہاتھ کے ان کے اندر تیز اور سن راندھی آئی جو ان کے اوپر ساتھ راتے سات دن چلتی رہی اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا خشک آج کو جس جگہ پر ہے کی پہاڑوں میں آج پہنچی جا کے تحقیق کی پہاڑوں کو ٹھوکلا کیا بالکل وہ وہی نہیں جو, جو امریکہ نے کے میں جاپان کے ہیرو شیما پہ بک رہا ہے اور یہ ایسے ہے کہ آئے تک تین ہزار سال مزید تک اس کے اثرات ختم نہیں ہوں گے آج بھی وہاں جو پودا پیدا ہوتا ہے وہ جہلیلا ہے بالکل اسی طرح سے ناراپا میں پودا پیدا ہونے والا جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بارش کر دی ڈاکٹر منیر یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں انیس سو بیاسی انہوں نے اس کی پیکنگ کی خود جا کے دیکھا اور سنگ کے ایسا کالم لکھا کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہوں کو تباہ کیا تو کس طرح سے تباہ کیا ایک بھی بارش کی گئی کھایا خود جب کسی چیز پر ایسا بم گرتا ہے تو انسان سے کھوکھلا ہو جاتا ہے جو انسان موجود ہے کہیں اس کے کوئی نشان نہیں ہوگا لیکن آپ جب اسے ہاتھ لگائیں گے تو جیسے پھوسا ہوتا ہے گلا کھڑا ہوگے نظر آ رہے ہیں کہ ہاتھ لگائیں گے تو ختم ہو جائے اس طرح سے پودے اس میں موجود تھے گھر موجود تھے آج جب قومے ہاتھ کی ہڈیاں ملی ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ ایک شخص انیس میٹر لمبا ہے انیس میٹر کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص کی لمبا کم سے کم دو ہے. ہم اور آپ کو چھ فٹ اتنی طاقتور قوم اللہ تعالیٰ نے کیا حشت کی دونوں نے کیا کیا تھا قومی ہاتھ کے متعلق بالکل آگ کا بالکل جو امریکہ ہے قومی ہاتھ کا بھی یہی والا تھا دنیا کی امیر ترین ہوگی پہاڑوں میں ایسے ڈیزائن بناتی تھی طرح کے پہاڑوں کو تراشتی تھی آج کی ٹیکنالوجی کی کوئی مشین نہیں کر سکتی آج سے سا ساڑھے چار ہزار سال پہلے جو وہ پہاڑوں میں ڈیزائن بنائے تھے آج آپ کے گھروں میں بھی وہ ڈیزائن پہاڑ کے جتنے بھی مینگلور بنتے ہیں سب کے ایلیویشن وہی ہیں جو ہے اتنی زبردست ٹیکنالوجی تھی ان کے ساتھ وہ پہاڑوں کو تراشتے ہوئے دونوں کو چڑھا کے دیکھے ایک تو ایک جیسے کوئی فرق کتنے طاقتور ہیں زمین پر اللہ تعالیٰ نے قوان کیا تھا پکڑنا کیا اس کے بعد کیا اللہ کے شاہ اللہ کی توہین اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھ لیجیے کہ ان کو کھایا اور بتا آپ کے سامنے آج کی ایک تازہ بالکل آج کے دور کی ایک کتاب رکھی جا رہی ہے یہ خاتون ہے پاکستان میں زندہ ہے رہتی ہیں کھاتی ہیں اسی طرح زمین پہ پرستی بڑی ہے اور اس کے بعد وہ اللہ بیان ہاؤس ہمارے لیے تو ہے. ہم اپنے کی چیز کی ہمیں پاکستان پیپلس پارٹی کی رہنما ہے شرمیلہ فاروقی کا نام ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی بات ہو صبح کی صبح نمبر پانچ سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یار بنو یہ لوگوں نے شہر اللہ کی توہین نہ کرتا لیکن یہ آج کی نام نے سیاسی لیڈر کیا کہتی ہے کہ بلاؤ لاہور ہمارے لائبے کی ایک سکتا ہے ہم اس کا دفاع کریں گے اپنے سیاسی فلے کا دفاع کریں کہاں ہے نام یہاں بندی میں کہاں, کہاں ہے جماعت اسلامی کہاں جمع اللہ اسلام کہاں اسلام کا دار؟ کہ کسی ایک نے بھی بیان دیا ہوگا کسی ایک نے بھی کہا ہوتا کہ کابا سے بلاو کا کیا مقابلہ کابا تو اللہ کا سر ہے دن رات ہوتا ہے اور کہاں ہے جہاں شراب و ہے جہاں میں نام بھی لینا چاہتا بولنا نہیں چاہتا ہوں کا جو پوری، پورے کراچی کا جتنا کچرا ہے وہاں جمع ہوتا ہے جتنا پہ پیسہ جمع ہوتا ہے شراب ہوتا ہے جتنا ڈینگال سے پیسہ جمع ہوتا ہے ان کے بچے لگتے ہیں جتنی زمینوں میں کتنا ہوتا ہے ان کا پیسہ وہاں سے ہوتا ہے آخر یہ سب کیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی بولنے والا نہیں جو کون بھی آج کھڑی ہو گئی یہ جا کر تو ہمیں آج کے نقشے قدم پر اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی سزا دے آپ کو دی ابھی پچھلے دنوں پچھلے ہفتے بہت شدید کی سنگر آیا اور خاران سے لے کر اسلام آباد تک ریکٹر سے پانچ پانچ تھا کراچی کے سمندر میں اس طرح کی لہریں پیدا ہوتی ہیں کہ اگر وہ آئندہ دس سال کے اندر اس میں آئی تو سناندھی کراچی میں آ جائے یہ سائنس نے ثابت کر دیا اور وہ دروازے پہ نہیں پہنچتی ابھی پچھلے دنوں لیڈروں نے بیان کیا تھا کہ جناب یہ جو طوفان آنے والا ہے جس کے متعلق بات کی جا رہی تھی جس کا نام کالون سرگوز یا گشتہ اور اس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ یہ طوفان جو ہے چونکہ عبداللہ شاہ غازی کا یہاں مزار ہے کیسے آئے انہیں کے ایک لیڈر اور نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ کچی شراب پی کے مر گئے شہید ہوئے دیکھیے کس طرح کی باتیں کرنے لگے ہم نے سانس کو کس طرح سے بنا لی ہے ہم نے سانس کو کس طرح سے بگاڑ کیا ہے ایک لفظ لگا یہ سیاسی شملہ ہے کس طرح سے اس ہے کارا وہ جگہ ہے کہ اگر اسلام میں حج کرنے کوئی جائے وہ سلواز اور وہ حج کرتے وقت خانہ کعبہ کا تباہ نہ کرے تو اس کا حج نہیں ہو یہ وہ کارا کر رہا ہے کہ جس میں ابراہ نے کھانے کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لی اور اس کو و آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قابل کی کیا تھا یہ سب کچھ اس گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر اس کے ساتھ کسی کو نہیں ملایا جاتا جو بھی اس اللہ کے گھر کی توہین کرے گا اس کا حال قوم آج دیتا ہی ہو چونکہ قوم آج سے نہیں اللہ تعالیٰ کی شاعل اللہ کی, کی ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ٹھیکے لے کر اور سیاسی دعو پیش سے کیا ہے ایک طرف مومن کی جمع ہے جو اللہ کے راستے میں رابطے کی جو اللہ کے رابطے آواز نکالتی ہے جو اللہ کے راستے میں کھڑی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے لوگوں کو پکارتی ہے دعوت اللہ ہے قرآن حدیث کی کتابیں تقسیم کرتی ہے لوگوں کو پکارتی ہے لوگوں کو بلاتی ہے ایسی قوم ایسی قوم کے دوران ایسے بھی لوگ جو صرف اللہ کی دعوت کو اٹھائے گئے اور یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک تو پانچ انہیں کے لیے ابو بکر سے سیکھ کر کے سامنے میں نے بیان کر دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن کے لیے خاص ہے کہ وہ اپنے ان ساتوں کو پکاریں نئے لوگوں کو دین کی دعوت دیں ان کو اس طرف لے کے جائیں جہاں اسلام ان کو لے کے آیا ہے جہاں قرآن ان کو لے کر آیا ہے ابھی چونکہ بات ہو رہی تھی ایک سیاسی جماعت کے ایک نام جہاز ڈیلر کو آپ دیکھیے کہ پرانی قوم سے کیا حال تھا نبی کر دیکھا کہ ایک شخصی پاس رکھی جا سکتی ہے ایک شخص کا ہے اور اس کو اب مطالعہ کر کے کھلایا جا رہا ہے نبی کرم السلم نے پوچھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے تو بتایا گیا یہودیوں میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اس کو جو ہے نبی کرایہ تم بتاؤ کہ تمہاری ٹوریت میں پوچھ کے بتاتا ہوں نبی کرالم کو بلایا وہ عالم آیا نبی کر عالم تھا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پوچھیں مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں توڑی سے متعلق آپ کا کیا سوال ہے اللہ کے رسول نے کہا تمہیں کتھا میں اس رب تھی جس نے موسا کہ اپنے نہیں کی تھی. مجھے بتاؤ کہ کے کی اوپر تو آپ, آپ نے بولنا ہے ہمارے یہاں جب ہمارے اطابرین نے جب ہمارے شرما نے جب ہمارے بڑوں میں جب ہمارے بڑوں کے اندر سنا کی کسرت ہو گئی تو پھر ہم نے اس کو بدل دیا اور ہم نے یہ کیا کہ اس کو بدلنے کے بعد ہم جب کوئی غریب آدمی کو آدمی سنا کرتا تھا تو ہم اس کو رجن کی سزا دیتے اور جب ہمارا کوئی بڑا یہ ظلم کرتا تھا یہ بد ادلی کرتا تھا تو پھر ہم اسے جو ہے چھوڑ دیتے تو پھر ہم نے مستب بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا اور وہ مصباح کا فیصلہ یہ دے پایا کہ پھر ایسی سزا رکھی جائے جو دونوں کو کافی قبول ہو خریب کو بھی کافی قبول ہو امیر کو بھی قابل قبول ہو اور ہم نے سونے تو کو چھوڑ دیا اور پھر ہم نے یہ فیصلہ اختیار کیا کہ آپ آدمی کا چہرہ کالا کر کے اس کو گلے پہ بٹھا کر یا کسی بھی کیسی اس کو دلت اور رفائی کو گار کر دیا جائے لیکن اسے رجم نہ کیا اسے کوڑے نہ لگایا جائے آج آپ اٹھا کے دیکھیے جون کن خواتین کے ساتھ کیا کہ یہ دیکھیے کون کہاں چاہیے میں بازی چاہتا ہوں کہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے لیکن بات حقیقت آج یہ اسی راستے میں جہاں جہد و نسارہ یہ بڑی جا رہے ہیں جن کے بڑے حکومت خانے یہی کام کر رہے ہیں جن کو یہ اپنا کہ آج کبلا اور اس کی حفاظت سے بات کرتے ہیں یہی اٹھے چلتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی قرآن پور کی طرف سے بدلا ایک اور اگریمنٹ انہوں نے, نے کیا آج کے نام نے ہر ہاں مسلمانوں نے اور وہ ایگریمنٹ یہ کیا کہ جب حکومت پاکستان نے شریعت توڑ بنائی ان شریعت شریف کورٹ نے فیصلہ کر دیا کے اندر پاکستان میں ہونے والے جتنے بھی کاروبار ہمیں بازت سے آتے ہی ہم ہیں ہمیں نہیں جب سوکھ کے پاس فاصلہ دے سکے ہمیں کچھ ٹائم دیا انیس سو بیاسی میں یہ چلتے چلتے چلتے سن دو ہزار تین میں اس کیس کا فیصلہ کیا پچیس تیس سال والے اور یہ کیا دیا گیا کہ اگلے دس دن جن کے اندر خاتمہ کر دیا جائے مزدور دی دی. اعظم آگ دور کو سنبھالا اور دس دن کی بہلت ہوئی اس دس دن کی بہلت میں وہ سوئٹزر لینڈ ہے اور وہاں کے بینک کے سیکٹر سے بات کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بینک کے نام جو ہے وہ بدل دیتے جبکہ پیچھے کاروبار جو ہوگا ہم وہی کریں گے جو کرتے آئے جی اگریمنٹ سائن کرنے کے بعد یہود وہ پاکستان آتے ہیں اور کام کرتی ہے اب سب کے اپنی راشد بنا دی ہے کے کے کے کے کے ایمان کے نام سے اور سب وہی کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے یہ پٹوا کو بجائے چھوٹتے کس نے کہا, کہا کہ یہ سوچ جائز کر دو طریقہ کس نے سمجھایا وہ کون تھا ڈاکٹر وہ شخص جس نے سب کچھ کیا سکی عثمانی اور اس نے باقاعدہ پتوہ جاری کیا ہے کہ یہ سوت جو ہے اس کو اگر ہم اس کو ریواڈ اور ختم کرنے چاہیں تو اس کا نام بدل کے کر سکتے ہیں آج سکی عثمانی صاحب اس بینکنگ سیکٹر کے جو سیزر سویٹزرلینڈ میں ساڑھے چار تو بینکنگ کا ہیڈ ہے اس کی جو کمیٹی ہے اس کا ممبر ہے اس کا بیٹا عمران عثمانی صاحب پاکستان کے جتنے اسلامی بینکنگ کی جو کمیٹی ہے اس کا ہیڈ ہے یہ جو بارک قرآن چھاپتے ہیں اس کے لیے جو پیپر خریدتے ہیں وہ تیرہ ارب روپے کا پیپر ہے نواز کے یہ امید ہے کہ تم نے ہمارا کام کیا ہے ہم تمہیں نواز دیں گے لاہور سے چھپنے والا بارس القرآن تیرہ ارب روپے کے پیپر سے چھپتا ہے اور دنیا کے تقریباً ایک سو چھبیس مبارک میں تقسیم کیا جاتا ہے بمن حیات الدنیا علامت اور ضرور بھول گئے اس بات کو کہ یہ دنیا جو ہے اس کا کیا ہوگا کس طرح سے چلے گی پھر آخر یہی ختم ہو جائے اور پھر اس طرح سے روا کو جائز کرار دیے تنگی عثمانی سے پہلے ان کے باغی کے گوشت شاہد روجانی صاحب انہوں نے بھی اس شخص کو جائز قرار دینے کا فیصلہ کر اور وہ فیصلہ بھی اسی دباؤ کے تحت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی بینک میں نوکری کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف کسی مسلم غیر مسلم کو کسی جوہری عیسائی کو قرضہ دے دے اور پھر اس سے وہ قرضہ حاصل کر لیں اس پیسے جائیں چوری کرنے کے لئے نئے طریقے سکھائے گئے دین اسلام کے اندر اور پھر یہی بات اللہ تعالیٰ کا پیغمبروں سے پوچھے گا کہ ان سب کو یہ چوری کرنے کے چکر کس نے سکھایا تھا کیا یہ تمہاری لالت تھی کیا تم نے کہا تھا تو وہ سب ایک ہی جواب دیتے ہیں تعلق علم نا مالک ہمیں نہیں پتا ہم نے یہ سب کچھ اس کو نہیں سکھایا تھا ہم ان سے بڑی ذمہ ہیں ان کا کہا اللہ تو وہ ہر چیز کا جاننے والا تو ہر بات کو جاننے والا ہے رکھا کہ بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہو اور چلنے والا دوڑنے والے شخص بہتر ہو اور جو نگاہ اٹھائے گا وہ فصلے اس کو پکڑ لے جیسے مکھنٹی سنی طرف کھینچتا ہے اس زمانے میں اگر کوئی پناہ کی جا پائے تو وہاں جا کر پناہ آ سکے نبی وسلم کی ایک اور حصی ہے کہ آپ کی جو ہمارا زبان ہے قیامت کی جو میں سے نشانی اس کے اندر ایک ایسی ہوا چلے گی کہ لوگ قیامت کی نشانیوں میں سے اولین کی نشانیاں عبد اللہ بن سلام نے نبی کرسلم سے پوچھی عبد بن السلام جوہدیوں کے بہت بڑے عالم تھے گوریب کے بہت بڑے عالم تھے جب مجھے پتا چلا کہ نبی کرم وسلم جو ہے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں تو انہوں نے نبی سے آگے تین سوال کیے کہ سے تین سوال کرتا ہوں اور ان تین سوالوں سے جواب ایک نبی دے سکتا ہے اور ان تین سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی تو اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا کہ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ مشرق سے مغرب کی طرف کی آواز چلے گی وہاں چلنا شروع کر ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جنت میں امید میں سب سے پہلے جو کھانا کھلایا جائے گا وہ کیا ہو مچھلی کی ندی کر مچھلی کی پرہیجی ہو اور یہ پوچھا کہ بچہ اپنے ماں باپ کیسے جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ پتوں پہ دہر ہے کہ پتلوں کے بنانے میں اگر کوئی شخص اپنی بکری چلاتا تو اسے چاہیے کہ وہاں سے نکل جائے اور ان کو پہاڑوں میں لے جائے ندی کے دھیان کرتے ہیں کہ پتوں میں جب بنانا ہو تو اگر کسی شخص کو جڑ میں درختی جڑ کے اندر بھی جگہ ملے تو اپنے ساتھوں سے پکڑنا پڑے تو یہاں زمین तरह اتنی گرمی ابل رہی ہے کہ ہزاروں لوگ سفر ہو جاتے ہیں ابھی نیپال میں جو گزلہ ہے آپ نے دیکھا اسی طرح سے اتنا سیلاب آتا ہے بارشیں اتنی ہوتی ہیں کہ سیلاب بن جاتے ہیں سیلاب اتنے آتے ہیں کہ گھروں सब تباہ ہو جاتے ہیں کھیت کلیا हो جاتا جماعت کی, کی, کی, کی, کی طرف آئیے اسے ٹھانگی یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے نبی علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں موقع ملے تو دعوت بھی پکڑ لو وہاں پر دور سے اور بڑا پیسہ کب آئے آپ کے دروازے پر ضہور ہو رہا ہے رشتوں کا آپ روزانہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لائن بہت روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کند غارت ہو رہی ہے ہر طرف انسان کو قتل کیا جائے ہر روز ایک ہزار مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا بغیر کسی وجہ ابھی جو کچھ بھی ہوا ہے برما کے اندر آپ کے سامنے جہاں بیس سے پچیس ہزار مسلمانوں کو گاجل دوری کی طرح کاٹ دیا گیا قسور کیا تھا کوئی کسور نہیں کوئی وجہ نہیں مارنے والے سے پوچھا کیوں مار رہے ہو کہتے مجھے نہیں پتا کسی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو مارنے سے سوال ملتا ہے آپ کو مختصر بیان کروں گا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک جب اسلامی جبان کام کرتی ہے اسلام کے لیے اٹھتی ہے اگر وہ اپنا کام پورا نہ کرے اس میں موجود ہونے والے لگ اپنا حق ادا نہ کرے تو وہ کس طرح سے بار ہو جاتے ہیں کس طرح سے اس میں ہو جاتے ہیں طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر روند دیتا باوجود اس کے وہ ایماندار ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نکاح دیتے ہیں حج کرتے ہیں کسی تو مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر تم نو مہین میں دعوت اللہ نہیں پھر آئے اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تو جب اللہ کا اعزاز آئے گا تو وہ لوگ جس میں ہو جائیں گے جو اللہ کرتے تھے جو نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے حج کرتے تھے دیتے تھے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پکڑتے فریفرائن میں جب آزاد آیا تو ان کی علما کو پکڑ لیا گیا اہم ایسے پکڑ لیا گیا کہ وہ لوگوں کو بلائی سے روکتے تھے اچھائی کی طرف بھی بلاتے تھے مکہ پتہ ہو گیا ہے نبی وسلم نے جو مکہ کے اندر داخلہ دیا ہے خانہ کھبا میں جتنے مجھ تھے کو توڑ دیا گیا ہے ایک بہادی ہے جن کا نام جلیب بن عبداللہ ہے نبی صلی اللہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نبی اسلام اسلام سے کہتے ہیں کہ تم مجھے اصلاح سے کیوں نہیں آزاد کراتے وہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ میں صرف اصلاح سے آزاد کیسے کراؤں میں تو گھوڑے کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا میں جب گھوڑے کے اوپر بیٹھتا ہوں تو میری کمر جو ہے اسے اچھل جاتی اللہ کے رسول اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے اور اس کے بعد کہتے ہیں انشاءاللہ تم اس پہ موجود رہو وہ اپنے ڈیڑھ فٹ پور پوداروں کو لے کے جاتا ہے اور صرف پہنچ جاتا صرف اصلا پہنچنے کے بعد وہاں کعبہ یمانیہ بنایا ہوا جسے کعبہ شامیہ بھی کہتے تھے ان کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے اور اسے وہ آ کے پھر کبھی کبھی سرسوں کو خبر کر دیتے ہیں کہ میں نے دل فرقہ کی ایسا کر دیا خاص دعا ہوں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بت کر دیا گرا دیا برباد کر دیا اللہ کے رسول نے سات مرتبہ ان کے لیے دعا کی اور تین مرتبہ اس کمانڈر کے لیے دعا کی اس صحابی کے لیے دعا کی آپ یہ دیکھیے کہ یہ مومین کا پہلا کام ہے کہ مومین جب ان کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ انہیں حکومت دیتا ہے جب انہیں اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو ان کو مانونا ان تم کو ممین شوری کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو کام کرتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ ہر کو گرا دیتے ہیں ہر فلندے کو مسمار کر دیتے ہیں ہر آفتابے کو گرا دیتے ہیں ہر مصیقبر کو مسمار کر دیتے ہیں ہر ویر فکیر ملن مولوی کو اسلام کے داخلے میں دائرے داخل کر دیتے ہیں جا کے ان کے لیے راستے پر فراہم کرتے ہیں انیس میں اللہ موقع پرام کیا ایسے ہی موقع پرام کیا اور اعلان کیا. کیا کہ آج سے یہ مملکت سعودی عربیہ ہوگا آج سے یہ ہماری مملکت ہے اس کا نام ہم نے سعودی عربیہ رکھا ہے اور جنت المبکی میں موجود کتنے مزار آج تھے سب کے سب انہوں نے مٹا دی خارج کر دیے عمر بن خطاب رضی اللہ کے بڑے بھائی بن خطاب کا مزار سب سے بڑا تھا وہاں جہاں ایک سال کے اندر دس لاکھ سے زیادہ افراد آتے جاتے تھے اور سب سے زیادہ وہاں محلہ جب ہوتا تھا سب سے زیادہ وہاں پیسے جمع ہوتے تھے اس کو بھی گرا دیا گیا احتراج کیا گیا پوچھا گیا بار بار ان سے کہا گیا کہ یہ آپ ایسا نہ کریں یہ شاعر اللہ ہیں تو ایک ہی جواب دیا گیا کہ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دو کہ جس کے اندر مزارات کی تعمیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان کی ہو میں تمام مزارت کو سونے اور چاندی سے بنا دوں شورب بن عبدالعزیز نے یہ بات کہے کہ سب کو رد کر دوں اور بیسل جنت البقی کے تمام وزارت مچمار کر دوں اس کے بعد نمبر آیا کہ جناب یہ جو مقبل خزرا ہے اس کو بھی ملانا چاہیے لوگ اکٹھا ہوئے اور اس زمانے میں جنہوں نے اس جہاز میں حصہ لیا تھا انہوں نے شورب بن عبد العزیز کے محل کا محاذہ کیا محاصمہ کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم اس کو بھی گرا دیں گے جہاں میں بات کو روکتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کہہ کی کہانی کیا ہے پھر دوبارہ میں یہیں سے شروع کروں گا بات سن پہلی ہجری کے اندر عاشا رنہوں کے حجرل میں نبی قریط کی وبا ہوتی اور انہیں مخصوم کر دے گا اس کے بعد سن سو ہجری میں عمر بن عبدالعزیز مسجد النفی کی دوسی کرتے ہیں اور قبر نفی کو الگ کر کے رکھتے ہیں اس کے ٹھیک ایک سو پچیس سال بعد عمر بن حکام یا ایک سو پچیس یا پچیس سال بعد عمر بن حکوم کا زمانہ آتا ہے مسجد النبی کی توسیع کرتا ہے اس وقت بھی وہ قبر نبی کو مسجد نبی سے الگ رکھتا ہے سات سو اٹھاسی عیسوی یا سات سو اٹھتر عسوی میں عبداللہ کی قادمی تھا, عجمی تھا. اس نے پہلی بار قبر نبی کو مسجد النبی میں شامل کیا اور اس کے اوپر جنگل سو سال, سال, سال بعد اس جنگلے کو پکڑ کر دیا پکا کرنے کے بعد اس جنگلے کے اوپر چاروں طرف کار اور ٹھیک ایک سو پچیس سال بعد اس کے اوپر گمبر بنا گمبد بنایا گیا تو یہ گمبد سفید رنگ کا تھا اور لکڑی کا گمبد تھا اور اس گمبد کے اوپر جو لکڑی کا گمبد تھا آگے پھر اس کو پتھر کا بنایا گیا آج سے سو سال مطلب دو سو سال پہلے پونے دو سال پہلے یہ گمبد ایک بنایا گیا پتھر اس سے پہلے یہ لکڑی تھا کئی کپار ہوئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کا کیینا ہے کہ اللہ کے رسول کنجینے والی کباب میں دلتا ہیں جب وہاں کو آگ لگی تو اللہ کے رسول نے کیا کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ 1911 کے اندر جب مسجد نبی کے اندر گولیاں چلی اور قبر نبی کے اندر نو گولیاں لگی اس وقت یہ سب لوگ کہاں تھے اس وقت یہ حاجت حاجتوں کو انتخاب کریں گے کہاں تھے یہاں سے سوال کرتا ہوں میں ہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہاتھ مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے آپ جواب دیجیے کہ یہ تاریخ سچ ہے یا جھوٹے ہے یا تو بول دیجیے کہ اللہ کی کتاب بولتی ہے یہ یاد دے دیجیے کہ یہ سچ ہے ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں آپ سے آپی ہے نہ بریل ہے نہ حدیث ہے نہ شیعہ نا ہے نہ سنی ہے ہم پکے مسلمان ہیں ہم مسلم ہے یا تو بولے جائیں گے اللہ کے راستے پر جب اس, اس فانوس کو روشنی لگائی جاتی تھی اس اور کالے رنگ کا ہو جا جاتا تھا وہ سنگ مردار جب اتارا گیا تو اللہ کے رسول کی کہاں تھے انہوں نے کیوں نہیں مدد کی جواب دیجیے میرا سوال ہے آپ سے پتا یہ کیوں نہیں ہوا؟ سب کیسے ہو گیا اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضا کا فتوان یا محمد محمد ابو بکر صدیق کے فرضے کا انکار کرتے ابو بکر صدیق کی ختم کا انکار کرتے یہ بالکل غلط بات ہے اللہ کے رسول وسلم کی کوئی ایسی چیز نہیں اب میں بات افراد کی طرف آتا ہوں آپ کو وہی لے کے چلتا ہوں کہ جب وہ دن کو ہے دن سے محل ہے محاصرہ کیا گیا انیس تو گیارہ میں جب اسے پکارا گیا ہے کھینچا گیا تو یہی اتنے سور جس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دو جس کے اندر کسی مسجد کو کسی قبر کو پکا کرنے کی بات کی گئی ہو جسے اگر ایسی ثابت ہو جائے تو میں یہ تمام جگہوں پر ان سب کو تھوڑے چاندی کا بنا دوں گا آپ اللہ لگا ہے کہ وہی شخص کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ پتا اس کبر کے اوپر ہے سوت ہے کے اوپر اگر کسی ایسی طرف آپ ہمل ڈالیں گے رول ڈالیں گے تین رول بنا دیں گے کہاں کا ایمان گیا آج سو سال گزرے وہی گلے کو بتایا تھا وہی سے ایک تحریک اٹھی ہے جن کا نام موتی کبائل ہے آج ان کے گلے کی ہڈی بن رہے ہیں جن سے کم بارمنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں پکار رہے ہیں ہماری مدد کیجیے یہ جی تنگ نسو کے لوگ ہمیں کھا جائیں گے یہ جی ایران ہمیں گا ہماری جو دولت ہے پاکستان سمیت دنیا کے جتنے مالک سے اور کوئی دینے کے لیے تیار نہیں باون میں یہی شاہجیت کا شاہ بڑا بیٹا بڑا بیٹا امریکہ دورہ کرتا ہے تو نہرو کے لیے وہاں انہوں نے مجموعی سارے لگا کر خواتین کو بے پتہ بتا کر اس کا استقبال کیا اور پھر اس کے بعد وہاں ٹیک لگائے باقادہ لے کر نہرو امن رسول نہرو امن کا رسول ہے جن کے اوپر ایسے شاہ الحق خانوی نے اداریہ لکھا جنگ کے اندر کہ نانک ہے ایسے لوگوں پر جو نہرو جیسے ہندو کو مسلمان بناتے ہیں اور اس کے نام کے ساتھ رسول لکھتے ہیں ساری چیزیں ریکارڈ پر اگر کسی بھائی کو چاہیے تو مجھ سے کاپی لیٹ یہ اخبار کی کٹنگ میں میرے پاس موجود ہے ساری چیزوں کو آج نوکری سے بھی یہی سوال ہے کہ تین کتاب آپ تک پہنچ گئی ہے آپ کو بتا دیا گیا ہے پا کا راستہ آپ کے حق میں لے لیا گیا ہے گاؤں ٹھنڈا میں اٹھنے والی دوا کو بتا دیا گیا ہے بار بار ونچتوں کے حملوں کو آپ نے دیکھا ہے کیا تو, تو ہاں صحیح ہے کمروں میں بند کر کے دھواں بھی چھوڑا گیا ہے گھروں سے بھی نکالے گئے ہو یہ دور وہی ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جس طرح سے کم ہے لیکن ہے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے کسی بچہ کے سلمیش میں ہوا یہی بچوں کو آپ سنبھال رہے تھے یہیں سے نکال کے بھیج رہے تھے اب ان کے حق ادا کرنے کا ٹائم آ گیا اللہ نے جو آپ کو موقع دیا ہے ادا کرنے کا ٹائم یہ زندگی تو بہرحال گزر جائے گی کیڑے مکوڑے رات کریں گے یہ پیسہ روپیہ لتا کپڑا اولاد سب یہیں لے جائے گا. اس نے یہی رہ جانا ہے کسی چیز میں کہیں نہیں جا رہا آپ کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا پاؤں ڈھکیں گے تو سر کھل جائے گا سر ڈھکیں گے تو پاؤں کھل جائے گا اگر اس مکوا کو پہنچ جائے تو ایمان بھی آ جائے گا اور دنیا میں مافیف بھی ہو جائے گا اور اگر پاؤں ڈھکے تو پاؤں نہ اور سر تو سمجھ لو کہ ٹائم ہے ایمان کا تحریک کے اندر داخل ہو رہے یہ وہی دور ہے آپ نے سب کچھ کہا ہے دیکھا ہے کہ فرید آباد کی مسجد کو جلا دیا گیا تھا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نے اس عثمانی کو بند کر دیا گیا تھا لو ساتھیوں کو وہاں جو ہے بند کر کے آگ لگائی گئی تھی پک بھی کیا گیا جس طرح کچھ ساتھیوں آگ، کو جو ہے نا وہ ہاتھ گرمی یہ وہی دور ہے آواز اٹھائیے ان کیجیے کرو کس طرح کو برباد کیجیے اٹھائیے اللہ کے راستے میں اٹھے نکلے پکارے لیکن سب سے پہلے اپنے اوپر حاصل کیجیے ایمان کی طرف پلٹنے کا سب سے آسان راستہ ایک ہی ہے کہ کو قائم کیجیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے فرق آلات ادا کرنی ہے سلاد کو ممینا کتاب ہے جو مواقع ہے یہ سمجھ لیجیے کہ کیا بات ہے آپ کہتے ہیں نا مواقع سلاد کو کوئی ایسی خاص بات نہیں یہ دور کا ہے تو تین بجے تک ہے بجے پڑھ لیں اگر اس میں ایک رات سے میں آپ کے سامنے تشریح بیان کروں تو روح آپتی ہے کہ اگر نماز کا بعد بارہ بج کے تیئیس منٹ پر ہے تو اس کے بعد ادا کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے منٹ آپ کا نہیں گزرنا چاہیے اپنے دینی کاموں کو اس طرح سے جب ادا کریں گے تو جذبہ پیدا ہوگا نکال دینے کا ٹائم آ گیا ہے آپ انتظار مت کیجیے کہ آپ کے نکات کر دیں تو آخری میں دے دیں گے مبلفین کو پہنچے کی کیسے یہی ٹائم ہے نکات دینے کا کون راخت بھی فطرہ دینے کا ٹائم کیا ہے کہ آپ جب مسجد میں داخل ہو جائیں گے جماعت سے پہلے ادا کر دیں گے ہر گز نہیں یہی ٹائم ہے فطرہ دینے کا تاکہ وہ مفلسی کو پہنچ جائے ان کو نکالیے اپنے گھر سے تمام ساتھیوں کو لوگوں کو بچوں کو لے کر آئیے مسجدوں میں آپ کی خواتین کو لائیے اپنے بچوں کو لائیے پابند کیجیے کیا رکھا ہے دنیا کے اندر شوایت کی ہے کہ یہ آپ کی جس کو کو ہر روز آپ ایک نئے حکومت ہوتے ہیں ایک نئی بات نکالتے ہیں اس کے بعد آپ ایک نئے مسئلے سے دو چار ہو گئے قرآن پڑھنے کے بعد کتنا امران ملتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے انسان جو ہے جب اس سے داخل ہوتا ہے تو کتنا تعلق ملتا ہے بس جس سے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے دین دیا تھا جن کو ایمان دیا تھا اور وہ لوگوں نے جب اپنا کام نہیں کیا تو آج سن دو ہزار ان کی حکومت جا رہی آئندہ سالوں میں سن لیں گے شاہی خاندان جو ہے وہ ایک طرف ہو گیا چلا گیا دنیا کا امیر ترین ملک ہے دنیا میں سب سے زیادہ اصلاح خریدتا ہے اور اگر امیر ترین ہے کہ یہ اگر چاہے تو پوری دنیا میں جتنے غریب لوگوں ہیں ہر ایک کو چھ لاکھوں کے دے سکتا ہے چھ جی ارب کی آبادی کے اندر اس کے باوجود آپ دیکھیے اکمار ہو رہا ہے گر رہا ہے جیسے ایک برف کے اوپر پانی گنارا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ پھل جاتی ہے نظر آتا ہے کہ برف ختم ہو جاتی ہے مٹی کا پہاڑ ہے بارش ہوتی ہے آہستہ آہستہ دیکھ لگے پھر جاتا ہے اس طرح سے یہ بھی گر رہے ہیں گھل رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں چونکہ انہوں نے اس دعوت کا حق ادا نہیں کیا اور تو اس کا حق ادا کرنے کی ضرورت تھی اس کو پورا نہیں اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس راستے کی طرف پہنچے اور پھر فطروں سے بچے جس کا میں نے ابھی سامنے رکھا ندی کرے فیصلہ میں دھیان کیا اور دیکھیے باتیں بہت مختلف ہیں لیکن یہ آتی سارے مومین کے متعلق کہ روزہ شخص میں اس شخص سے بات نہیں کروں گا اس شخص سے نہیں ملوں گا اس کی سفارش نہیں کروں گا اس کے بوٹل میں پانی نہیں پلاؤں گا وہ نہیں کیے ہوں گے میں نہیں چاہتا کہ کسی کندھے کے اوپر یہ چیزیں سوار ہو کر آئے اور میں اسے دور نہیں گیا اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس نے میری طالبان کو روپیہ کیا تھا یہ دنیا میں مشغول ہو گیا تھا اس لیے میں اس کی بات نہیں کروں تو یہ کس کے لیے سطاف کس کے لیے ہے فطرہ کس کے لیے ہے یہ کس کے لیے متعلق باتیں ہو رہی ہیں کیا یہود اور کے متعلق ہو رہی ہیں ہندو اس کی کے لیے ہو رہی ہیں یا ایک مسلمان کے لیے ہو رہی ہے بات خود اپنے آپ کو سوال کیجئے اپنے آپ کو مشہور بنائیے اور پوچھئے کہ بھائی یہ بات تو رکھی گئی ہے اللہ کے رسول سے جو آئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ کس طرح سے کس کو کہا گیا ہے چاہیے وہ میں تو نہیں ہوں کئی میرے اندر تو یہ بات پیدا نہیں ہوگئی یہ اپنے کردار کو امدا کر ابھی تک وہ پیدا ہوگا سبھی نظام بدلے گا ایک حبیب آشتہ میں رکھی جاتی ہے کچھ دعوت دینے جی. کے بعد میں آپ کی بات کر رہا کے بعد ایک منٹ اور ان شاء اللہ نماز ہو جائے گا تو ان سے پوچھا کہ اس نے زہر کس سے بلایا تو سورج نے کہا کہ زہر کس نے بلایا تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو اللہ بھائی کے ذریعے بتا دیں اور اگر آپ ناول چھوٹے تو ہمیں آپ سے لا دیں جب بلایا گیا تو بہت سارے یہودی آئیں ان یہودیوں سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ جو کچھ پوچھوں گا سچ بولو گے کہا کہ ہاں جو کچھ ہی آپ پوچھیں گے سچ بولیں پوچھا کہ تمہارا تمہارے والدین کا نام کیا ہے سب نے اپنے نام اپنے والدین کا نام چلا تھا جھوٹ بولا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ, تو تو تو کہ ہم نے اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا اللہ کے رسول اور پھر ان یہودیوں نے ایک اعلان کیا اللہ کے کی رسول سے کہا کہ دیکھے ہم جانتے ہیں کہ جہنم میں آپ کی قوم ہماری پیروی کرے گی ہمارے پاس ہوگی جہاں ہم جہنم میں جل رہے ہوں گے تو تمہاری قوم کے حکومت کے لوگ بھی چل رہے ہوں گے تمہاری کی کتابوں پتھر ہوتا ہوتا اللہ کے رسول کو گسا آتا ہے چہرہ